عس اللہ ان يجعل بینکم و بین اللذین عادیتم منھم مودة والله قدیر والله غفور رحیم امید ہے کہ اللہ تمہاری اور ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی رہی ہے اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بڑی مغفرت کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے اس آیت کریمہ میں مومنوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ آج تم اپنے جن کافر رشتہ داروں سے محض اللہ کی خاطر اظہار بیگانگی کر رہے ہو ان میں بہت سے لوگ مستقبل قریب میں ایمان لے آئیں گے اور پھر تمہاری عداوت دوستی اور محبت میں بدل جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کفارِ قریش نے فتح مکہ کے بعد جوک درجوک صفہ پہاڑی پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی اور مومنوں کی جماعت میں شامل ہو گئے